بلا کیوں نہیں اب آئیے بات اللہ نے فرمایا کہ میرے متعلق ایسی باتیں کہ میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا اور میرے متعلق ایسی باتیں اور, بات اور میرے کلام کو بدلنا بلا کیوں نہیں تم آؤ تو صحیح یہ ہے مراد بلا کیوں نہیں من کا سب آتن بلا اور بل یہ دونوں حروف جو ہیں ماضی کے متعلق جب آتے ہیں تو یہ نفی کر دیتے ہیں اور مستقبل کے متعلق جب آتے ہیں تو اسبات کر دیتے ہیں بلا جب بھی آتا ہے قرآن پاک میں اگر ماضی کے متعلق آئے تو نفی ہو جاتی ہے بلا کیوں نہیں یعنی مطلب نہیں ہوگا ایسے ماضی میں اور بلا جب مستقبل کے متعلق آئے تو اس بات ہوتا ہے ہاں تو کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں پالو بلا لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ آپ یقیناً نہیں تو مستقبل کے متعلق بات تھی نا ہاں آگے اور ماضی کے متعلق تو نفی آ جاتی ہے تو ارشاد میں من کس بس یہ اتن دیکھیے گا اس, اس ترجمے اور اس تشریح کو اس سے بہت لوگوں نے گمراہی کی بات کہی منقسب سی آتن پہلے گمراہی جو ہے اس کی بیان کرتے ہیں جس کسی نے کیا گنا سی آ گنا وہ احاطت بھی ختی ات ہو اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا ایک گناہ کیا اور گنا کے بعد اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا اصحاب النار اور جہنم میں جانے والے لوگ ہیں خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے خارجی اور معتزلہ وہ دونوں اس آیت سے دلیل لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو گناہگار مر جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ وہ اس آیت سے وہ کہتے ہیں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ جس نے سیاح کیا گناہ کی بات احاطت بھی خطیات ہو اور گناہوں نے اسے گھیر لیا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا حالانکہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سیاح سے مراد کیا ہے پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے موتضیلہ اور خارجی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کبیرہ گنا اچھا تو پھر کیا ہوا؟ من و سیاتن جس نے کبیرا گنا کیا وہ احاطت بہی سے سغیرہ گناہوں نے گھیر لیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ سے تفسیر پوچھی گئی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے کہا منقسب من منقسب الكفر جس آدمی نے کفر کیا شرک کیا سیاح سے مراد بڑا گناہ کفر اور شرک وہ احاطت بی اور اس کو پھر گناہوں نے گھیر لیا کبیرہ گناہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اگر اس کفر کے ساتھ یہ بھی گنا تھے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پھر جا پڑے گا کفر کی وجہ سے ٹھیک ہے سمجھ آئی یہ ہے چیز اور سیاح کا ترجمہ یہ تو سب نے ہمارے اہل سنت میں کفر اور شرک سے کیا ہے اس کی مراد وہ احاطت میں ہی اس کے دو ترجمے کیے گئے تشریحات کی گئی کہ جس آدمی نے کیا کفر اور اس کو اس کے گناوں نے گھیر لیا بس سویرا تھے کبیرہ تھے اس کی بحث نہیں وہ جہنم میں گیا اور بعض نے یہ کہا کہ جس نے شرک کیا اور کبیرہ گنا کیے تو ختیا سے بعض نے ہر طرح کا گناہ مراد دیا اور ختیا سے بعض باز نے کبیرہ گناہ مراد دیے کچھ بھی ہو جائے اللہ نے فرمایا فا کا اصحب الناد فا سو یہ یاد رکھنا فا سو یعنی اس کے نتیجے میں جنہوں نے کفر کیا اور پھر گناہ کرتے رہے فا اس کے نتیجے میں الاقا صاحب النار یہ جہنم والے ہو گئے امفیا خالد ان ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے